السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میری آواز آ رہی ہے اچھا ماشاء اللہ ذاکم اللہ حضرت بھی ماشاء اللہ واپس تشریف لا چکے ہیں اور وہ ہمارے یورپ والے حضرات جو ہیں اس وقت انہوں نے جو ہے وہ افتاری کر لی ہوگی اور عجیب ایک اللہ کا نظام ہے اس وقت ہم لوگ تحریر کے طرف ہیں قریب قریب طرف جا رہے ہیں بعض لوگ ابھی افطاری کر رہے ہیں بعض لوگ جو ہے اس وقت روزے سے ہیں جو سحری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بعض لوگ دن کا وقت ہے اور ماشاء اللہ کائنات جو ہے اس وقت یوں بالکل ہے اور ہمارا یہ ڈاٹ فارم کا یہ پروگرام بھی یوں جو, جو بالکل جی اس دنیا کے گرد جو ہے گھوم رہا ہے مفتی صاحب آپ کی جو ہے ماشاء اللہ تشریف آوری یہاں ہمارے یہاں تو ہماری عزت افزائی کی آپ نے اللہ کو کو خیر عطا فرمایا اللہ آپ کو خوش رکھے جی حضرت وہ تو ابھی جو ہے تو مفتی صاحب بھائی آپ حضرات میں اگر کسی کی کوئی وہ ہو تو مختصر اس میں جو ہے اپنی فرمائش ضرور کر دیں ہم نے ایک بریک لیا تھا اور ابھی تھوڑی دیر کے لیے اور بریک تھوڑا سا بارہا لمبا ہو گیا اس کے لیے معذرت ہوا ہیں مختصر بریک ہم نے تھوڑا زیادہ لمبا کر دیا تو حضرت مفتی صاحب کو جو ہے وہ مفتی صاحب کیا آپ سنائیں گے ہمیں اچھا یہ اس کی فرمائش آئے گی تھی یہ کچھ ایسی کہ وہ چوری کی بجلی کا وہ آپ کے اچھا کلام میں ہے یہ اچھا اچھا میں میں مفتی صاحب کو مائک دیتا ہوں اس نظم کا پس منظر یہ ہے کہ ربیع اول کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے ہر طرف روشنی ہی روشنی کنکھوں کم میں ہی بتیاں ہی بتیاں ہی ہیں لیکن اظہار قیت کا اپنا ایک انداز اس کا ایک تقدس بھی ہوتا ہے ایک وقار بھی ہوتا ہے تو میں نے جو دیکھا اسے قلم بند کیا ہم پر بہت الزام رکھتا ہے کہ جی غصہ ہیں جی ان کوئی عشق نہیں ہے محبت نہیں ہے محبت محبت تو ہم ہیں ان کے عشق اور یار لوگوں کی محبت ان کے پیار کو جو دیکھا آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اس پر بہت غصہ بھی ہوئے اور غصہ رہتے ہیں تلاش میں بھی رہتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے ہاتھ کبھی چڑھے لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں کل میں حق کہنا ہے ہر حال میں ہر جگہ سروت میں کہنا ہے جشن ملاد مناتے ہیں ہوتی ہے بجلی چوری کی جشن ملاد مناتے ہیں ہوتی ہے بجلی چوری کی جشن ملاد مناتے ہیں ہوتی ہے بجلی چوری کی کر دی حدین تو تھی ہائے ہے رام خوری کی کر دی حدین تو تونے ہائے ہے ررام خوری کی رشن ملاد مناتے ہیں ہوتی ہے بجلی چوری کی شاہے امم کی وفات کے دن جو جھومتے ناچتے گاتے ہیں شاہے امن کی وفات کے دن جو جھومتے ناچتے گاتے ہیں پھر بھی عاشق کہلائیں حد ہے سینا زوری کی پھر بھی آشیش کہلائے حد ہے سینا زوری کی جشن میلاد مناتے ہیں ہوتی ہے بجلی چوری کی کر دی حد انسو تو تا ہے رام خوری کی تو تا بلا اسکن بیشتہ ناتا ہو تو تم کا بلا اسکن نبی سے تو تلا اس کے نبی سے کاہے کا رشتہ ناتا ہو ان کو تو بس مل جائے تھالی حلوا پھوری کی ان کو تو بس مل جائے تھالی حلوا پھوری کی جشن میلاد مناتے ہیں ہوتی ہے بجلی چوری کی کر دی ہن تو نے آئے ہے رام کی ان پان چٹ کر جاتے دے گے قورم فرن کی انن پانن چٹ کر جاتے انٹ کر جاتے دے گے فرن کی پھر بھی شکایت کرتے ہیں میدا کی کمزوری کی پھر بھی شکایت کرتے ہیں میدا کی کمزوری کی جشن میلازم مناتے ہیں ہوتی ہے بجلی چوری کی فاتحہ ہیں سہلم گیارہویں تیزے کتاڑ میں رہتا ہے فاتح چیلم گیارہویں بارہویں فاتح چلم گیارہویں بارہویں تیزے کتاڑ میں رہتے ہیں کالیوں کو جب پڑھ جائیں عادت حلوا خوری کی کالیوں کو جب پڑھ جائیں عادت حلوا خوری کی جشن ملاد مناتے ہیں ہوتی ہے بجلی چوری کی رنگ میں محفل قوالی کا منظر ہے رنگ برنگے کپڑے بکھرے بال گلے میں دو پچا رنگ برنگے کپڑے بکھرے بال گلے میں دو پچا کٹ مچ لگتی ہے اولاد نور جہاں مادھوری کی کسمچ لگتی ہے اولاد نور جہاں مادھوری کی کر دی حدین تو نے ہائے حرام خوری کی ایک تو اونٹنی ایک تو اونٹنی لے کر اونٹ پٹانگیاں کرتا رہتا ہے ایک تو اونٹنی لے کر اونٹ پٹانگ کرتا رہتا ہے ارشد دوسرا خدمت کرتا رہتا ہے گھوڑا گھوڑی کی ارشد دوسرا خدمت کرتا رہتا ہے گھوڑا گھوڑی کی جشن ملاد مناتے ہیں ہوتی ہے بجلی چوری کی کر دی ہدین تو تھی آئے ہے رام خوری کی بادشاہ بات تو یہ وہ بارہ دن والوں کا آپ نے بڑا اچھا جو ہے ایک نقشہ کھینچا بڑے بازوق لوگ بیٹھے ہیں بڑی مفتی صاحب بڑی ان پر جو ہے آپ کی پر ان کی وہ ہے اور آپ کے ماشاء اللہ جو چاہنے والے ہیں وہ خوب وہ فرمائشیں بھیج رہے ہیں اب یہ چیزیں ہم نے کہاں سنی تھی آج واقعی جو ہے ویسے یہ جو انہوں نے یہ بارہ دن میں جو یہ تماشا مچاتے ہیں ایک وہ دس دن والے ہیں اور ایک یہ بارہ دن والے ہو گئے ہیں. اپنی اپنی ایک وہ ہے میں تو کہتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے ان کی کیونکہ جو عشق کے دعوے اور یہ جتنی یہ جو ہے نا یہ کرتے ہیں بجلی کی چوریوں سے یہ تماشا اور ہنگامہ مچاتے ہیں یہ بارہ دن تک اپنی جو ہے نا وہ زلال اور اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جو ربیعلا کے بعد تین چار مہینے تک یہ جو پورا کراچی بلکہ اب تو ملک میں بھی جو ہے نا یہ سارا جو ہم یہ جو لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیلتے ہیں یہ ان کی اس کی وجہ سے یہ جو بجلی چوری کرتے ہیں اور بارہ دن کی اتنی بے بےتحاشا بجلی اچھا اور ان دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ کوئی بجلی بند ہوئی ہو کوئی بھی بند نہیں ہوتی اس کا عذاب تین تین مہینے تک یہ پوری قوم جو ہے یہ جھیلتی ہے یہ ان کی اس چوری کی جو ہے نا وہ وجہ سے بالکل یہ اور اچھا ہے کہ یہ بارہ دن تک جو ہے نا اپنے وہ کرتے ہیں اور الحمدللہ اہل حق سال کے بارہ مہینے اور تین سو ساٹھ پینسٹھ دن جو ہے الحمد یہی حق کے گیت اور ترانے جو ہے گاتے ہیں اور اس کے ساتھ الحمد الحمدللہ جی بالکل آپ نے دیکھا ہوگا ان کو اگر ان کی شادیاں ہوتی ہیں کہ اپنی تقریب ہوتی ہے نہیں کرتے کہ ہم نے جو کو میں لگانے ہیں روشنی کرنی ہے حالانکہ جو ہے اس میں بھی وہ کریں لیکن نبی کا اس کے وارث ہے چندے مانگتے ہیں باقاعدہ لاٹس پیپروں پہ اعلان ہوتا ہے کہ جناب جوانا وہ بارہویں آ رہی ہے ربی البل آ تو آپ پیسے ملائیں ہم جوانا وہ حلوہ پکائیں گے فلاں یہ کریں گے وہ کریں گے عشق اپنی جیب سے کریں اپنی شادی کے لیے خود جیب سے خرچہ کر لیتے ہیں لیکن یہ ایسا کیسا عشق کی سمجھ نہیں آتا کہ جوانا ہے اس کے لیے وہ پورے محلے کے نیندیں حرام ہوتی ہیں اسپیکر کھلا ہوتا ہے بیمار لوگ ہوتے ہیں طرح طرح کا وہ ہوتا ہے کسی کا لحاظ کسی کا احترام کسی کے جو خیال نہیں ہوتا تو یہ اس نہیں اصل میں ایک مرض ہے ایک بیماری ہے ایک روگ ہے اللہ ہم سب کے اسپیکر لگا کر مفتی صاحب اسپیکر لگا کر صرف آگے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ڈیگ وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دو بچے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں اور پورے روڈ پہ جو ہے تماشا پورے علاقے کو پریشان کیا ہوا ہے یا تو یہ ہے کہ چلے بھی با مقصد کوئی پروگرام ہو رہا ہے کوئی جلسہ ہو رہا ہو اور جس طرح ہمارے بھی اب یہ سیرت کے حوالے سے پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں ہم نے دیکھا اپنے حضرات سے ہمارے یہاں حوالے سے مشورہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس چیز کا حضرات جو ہیں بہت خیال رکھتے ہیں کہ بھئی ایسی جگہ پہ آپ پروگرام رکھیں گراؤنڈ میں رکھیں اسٹیڈیم میں رکھیں آس پاس وہ نہ ہو چھٹی کا دن ہو بہت ساری اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ رکھیں اور پھر اس کی بعد ہمارے حضرات ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے کہ اگر ہمارے مدارس کے اندر ہوتی ہیں جو مساجد میں پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں بھی بہت کوشش ہوتی ہے کہ بھئی کہیں اس سے کوئی کسی کو تکلیف نہ ہو اور اپنے جو اسپیکر ہیں ان کو مسجد کے اندر اور اس تک محدود رکھتے ہیں تو یہ بہرحال ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو دنیا جانتی بھی ہے اور دنیا اتنی بیوقوف نہیں ہے لیکن یہ جو جو ناقبت اندیش لوگ ہیں اور ایک وہ میں ان کو بارہ روزہ جو ہے نا ان کا کہتا ہوں کہ بارہ روز والے ہیں اور دوسرے دس روز والے ہیں یہ ان سے دو دن آگے ہیں بس اور ٹین پرسینٹ مائک آپ کے حوالے اس رمضان کے حوالے سے بابرکتھڑیاں ہیں اور مناجات جلد دلیز بھی ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ میں چاہتا ہوں کہ ہے نا گوشت گزار کر دوں اس سے پہلے ایک بات کروں گا کہ یہ جو نعت کے حوالے سے کہا ہے کہ جو وہ شاعری کا نعت کا سہارا لے کر یہ نعت نہیں ہوتی یہ نعت کے دراصل یہ جو ہے نا خرافات ہوتی ہے وہ نعت نعت نہیں اس میں آپ خدا کو نبی بنا دیں اور نبی کے نوزہ خدا بنا کے کر پیش کریں ضابطہ ایک طریقہ ہے کہ خود جو حمد ہو وہ حمد ہو جو نعت ہو وہ نعت ہو ایک اپنا جو ہے حدود ہے اس کی تو بڑا جو نازک مرحلہ ہوتا ہے نبی کی نعت لکھنا یا کہنا اللہ کی ہم لکھنا یا کہنا آپ ان کلام پہ غور کریں نہیں چلتا پتا کہ کسی ہیر کی تعریف ہے رانجھی کی تعریف ہے یا کسی نبی کی تعریف ہے نبی کو بصورت ہی رانہ پیش کرنا ہے اس انداز میں شاعری نہیں پلے گردی کی بد دماغی ہو جو ہے نا وہ اللہ کی نعمتوں کا جو ہے نا وہ قرآن ہے اللہ ہم سب کی فارض فرمائے منازاد کے حوالے سے اسے آپ ریلیز بھی کرنے والے ہیں اس کا میں نے بہت پہلے جو ہے وہ وعدہ بھی کیا تھا اور پھر نہیں ہو سکا پر جی آنکھوں کے دوسرے پارٹ میں ان وہ آئے گی ریلیز ہوگی ان شاء اللہ صاحب سے بہت اچھا رہا بس نہیں ہو سکا وفا اللہ کرے گا آپ ایسا ہو جائے گا کیوں کہ آپ کی کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے ایک دعا ہے ہو سکتا ہے قبول کی گھڑیا ہوں یقیناً ہو سکتا ہے کیا اللہ قبول فرما دے کر میں جنگ گانی کر دی ہوں میں جانی مجھ پہ میرے خدا ہی کرپوری میر گیت باغ ہوں میں میں زندگانی پل پل کرو دمیشر کیسے حساب دوں گا پل پل کرو دمیشر کیسے حساب دوں گا کہاں زندگی گزاری کیسے جواب دوں گا دل سوچ کے میرا ہو جاتا ہے پانی پانی مجھ پہ میرے خدایا کر تو ہی میر بانی میرے پانی مجھ پہ میرے خدایا کر کرپوری میربانی گزری گناہ میں ہے زندگی تمام میری گزری گناہ میں ہے زندگی تمام میری بدتل سیاہ تل ہے ہر صبح شام میں کر دے معاف مولا کر دے معاف مولا جو جو ہوئی نادانی مجھ پہ میرے خدایا کر تو ہی میرے بانی مجھ پہ میری خدایاں کر تو ہی میرے بانی میں تو صرف بندہ بندہ نماز ہے تو میں تو صرف بندہ بندہ نماز ہے سارے جہاں کا مالک اور کار ساز ہے تو سارے جہان پر ہے تری ہی حکمرانی مجھ پہ میرے خدایا کر تو ہی میر بانی مجھ پہ میرے خدایا کر ہی میر بانی شب و روز معاشیت میں, میں نے سیاح کیے ہیں روز معاشیت میں میں نے سیاح کیے ہیں تارے بھی کم ہے جتنے میں نے گناہ کیے ہیں سارے بھی کم ہے جتنے میں نے گناہ کیے ہیں آسی ہوں معاشیت میں کوئی نہ میرا سانی مجھ پہ میری خدایا کر تو ہی میر مجھ پہ میری خدایا کر تو ہی میر جھکنے کو تر تیرے پہ یہ جبھی ترس نہیں ہے کو دل تیرے پہ یہ جبھی طرف رہی ہے آنکھوں سے میرے بارش رنگی برس رہی ہے میرے دل کی کل ہے یہ آنکھوں ترجمانی مجھ پہ میرے خدایا کرپ ہی میرے میر مجھ پہ میرے خدا کر تو ہی میرے بانی سر اپنا در تیرے پہ آ کر جھکا دیا ہے سر اپنا در تیرے پہ آ کر جھکا دیا بن کے سوال خالی دامن پھیلا دیا ہے بن کے سوال فالی دامن پھیلا دیا ہے تو خوب جانتا ہے میری دکھ پری کہانی مجھ پہ میرے خدایا کر تی میر مجھ پہ میرے خدا خدایا کر تھی میر بانی اپنے ہی راستے میں کر لے قبول مجھ کو اپنے ہی راستے میں کر لے قبول مجھ کو اپنا بنا لے یا رب ہرگز نہ بھول مجھ کو دے بخش دو جہا کی دے بخش دو جہاں کی ارشد کو کامرانی مجھ پہ میرے ادایا کردو ہی میر بانی کر دی تا گنا ہوں میں نے زندگانی مجھ پہ میرے خدایا مجھ پہ میرے خدایا کر تھی میر بانی کر دی تب نا ہوں میں نے زندگانی ماشاء اللہ بہت خوب حضرت مفتی صاحب ماشاءاللہ یہ مناجات اور یہ مبارک لمحات بہت اچھا جو ہے اس وقت اس کا لگ رہا تھا اور بڑی دل پر لگ رہی تھی بہت احباب جو ہے ماشاءاللہ اس کو جو ہے وہ بھیج رہے ہیں اور سن کر رہے ہیں میسیجز میں آپ کے لیے بہت دعائیں آپ اپنی مناجات اور یہ دعا جو ہے وہ کر رہے تھے اور وہ آمین جو ہے لکھ رہے تھے ماشاءاللہ تو یہ مفتی صاحب جو ہمارے آج کل ماشاء آپ دیکھ رہے ہیں کچھ نوجوان نوجوانوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی ایک بڑا ایک ذوق اٹھایا ہے آج کل اور بڑی اچھے جو ہے ماشاءاللہ اللہ ہم دناتے اور بامقصد قسم کی شاعری کے ساتھ اکابر کا کلام بھی اس میں پڑھ رہے ہیں اور ایک جو ایک ہوا چلی کیونکہ جو بارہ روزہ ایک ٹولہ ہے تو وہ کیونکہ پورا ان کا مذہب مثلا دین ایمان سب کچھ جو ہے وہ اسی ایک ناخوانی کے گرد گھومتا ہے اور اہل حق تو الحمدللہ ہر شعبے میں دین کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ کام لے رہا ہے اس پر تھوڑی سی کوئی توجہ دی گئی اور ماشاءاللہ اللہ بڑی باصلاحیت جو ہے آوازیں اور آ رہی ہیں اس مطلب آپ کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں اس پر آپ پیا سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے اتنی پیاری پیاری ناتیں لکھی ہیں ان کا ذخیرہ کلام جو آپ اگر پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ جو ہے نا ان کے کلام کا گہر کتنی گہرائی ہے اور کس خلوص پیار اسے لکھا انہوں نے اس طرف جو ہے نا ہمیں ایک چیز کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم دیر سے آئے ہیں جب نا اس چیز کو انہوں نے ہتھیار بنا لیا تھا کہ جناب دیکھیں کہ نبی کی محبت اور جوان نبی گساخی کے دار و مدار نات بنا لیا تھا انہوں نے دیکھیں جو ہم بھی ہم نات پڑھتے ہیں اور یہ حضرات گساخ نات نہیں پڑتے اس چیز کو یہ جو ہے نا ہتھیار بنا کر عوام کا ذہن خراب کر رہے تھے تو میں کہتا ہوں یہ صحرا جو ہے نا ان لوگوں کی جس خاص کر بالخصوص میری جوانا وہ اس کا اشارہ یا آپ اس میدان میں قدم رکھا کہ جو ہے نا صرف متعارف کرایا سامنے لایا کہ ایسا نہیں ہے ہم جو ہے نا کرنے کام اور بھی چل لیکن جب انہوں نے باطل نے اس چیز کو اس انداز میں پیش کیا تو میدان میں آنا پڑا تو ایسا ہوا کہ آپ جو ہے نا وہ جھکتے پھرتے کہ ہم کہاں جائیں دوسرا یہ کہ جو پہلو پر کسی کی نظر نہ گئی وہ یہ کہ ان کی آپ محفلیں نوٹ کریں آج کل یہ تھا کہ محفلات نات محفل ناتھ محفل نات ہو رہی تھی محفل ملا دیا محفل نات تک اس سے آپ پیچھے جاتی نہیں تھی حالانکہ کلمہ جو ہے ہمارا وہ اس کے دو جزے پہلا ہے لا اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ. میں اس کو جو دوسرے الفاظ میں ایک حمد و نات کا وہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پہلے میں اللہ کی جو ہے نا وہ بڑائی بھی ہے تو ان کے محفلوں میں جائیں انہوں نے حمد جو ہے نا کبھی وہ نہیں کیا تو آپ نے اور ہم نے جب جو مل کے اس ہماری جو محفلیں تھی محفل حمد و نات تھی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یار ہم تو جو ہے نا کیے جا رہے ہیں محفل میلاد ایسا نہ کہ جو غلطی جو جو نا کے سر لگا رہے تھے وہ ہم پر بھی کل لگے گا تو اب ان کی میں نوٹ کی ہیں اب یہ بھی اللہ جو ہے نا میں سے پہلے ناد شروع کر دی ہیں تو یہ اچھا قدم ہے جو کچھ بھی ہو دیر سے آئے ہیں صبح کا بھول اگر شام گھر آ جاتے ہیں تو ہمیں خوشی ہے ہمیں کچھ وہ نہیں ہے بہرحال جو ہے نا یہ جو ناد کا میدان ہے ہم پہلے بھی اس میں تھے لیکن ہمارے اس میں جو ہے ان حالات میں ہم آئے ہیں منظم ہو کر ایک صف میں ایک جو ہے انداز لے کر ایک جو ہے نا سوچ درد لے کر آئے ہیں تو اس کا فائدہ ہوا ہے لوگ ان سے کہتے ہیں کہ جو نا تیسری بات یہ کہ میں درمیان لوگ کے بعد کہتا ہوں کہ جہاں ان کی محفلیں ہوا کرتی تھی گھر کے سامنے تو اپنے گھر والوں نے کہتے کہ جناب یہ گساخیں ناچ نہیں پڑتے ناچ نہیں پڑتے اور ایسا ذہن بنا لیا تھا انہوں نے بڑی محنت کی تھی انہوں نے کہ گھر والے کے تحت کہ نعت نہیں پڑتے اب جس گلی میں ہماری محفل حمد ہم و نعت ہوتی ہے تو ایسے گھرانے ہمارے علم آئے ہیں کہ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں بچوں سے کہ آپ دروازے بند رکھیں اپنے یہ نہ سنیں یہ اب گھر والے ان سے سوال کرتے بابا نے کہا تھا کہ یہ تو گساخ ناچ نہیں پڑھتے اور یہ تو محفل میں کتنی پیاری ناد پڑھ رہے ہیں کتنے حمد پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ اچھا جواب ہوا ہے اور میرے خیال میں اس میں اور تیزی آئے گی اس میں تیزی آئے گی کہ جو نا یہ اللہ کرے کہ جو نا ساتھی جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے اور ہمیں اس میں سقام عطا فرمائے میں حوالے کروں گا آپ کی میری یہ بے ہنگم بات ہے بیروت سی باتیں تھیں اللہ کرے کہ جو نا اللہ قبول فرمائے بس امین آمین نہیں آپ کی تو ماشاءاللہ اللہ بہت بہت قیمتی باتیں آپ نے کی ہیں تو یہ جو ہمارے نئے ماشاءاللہ حافظ ابو بکر صاحب حافظ اشفاق صاحب ماشاء بڑی, بڑی کیفیت میں گمو کر پڑتے ہیں محمد صاحب حافظ صاحب آپ نے بھی چند دن پہلے محفل رکھی اور میں نے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ آپ کے ہاں ماشاءاللہ اللہ آپ نے جو ایک عظیم ایک ادارے کی بنیاد رکھی ہے اور انشاءاللہ وہ ایک بہت بڑا مرکز بنے گا تو وہاں جو پروگرام ہوا اور اس کا ہی پروگرام تھا اور وہ جنگل میں منگل آپ نے ماشاءاللہ سجایا یہ سارے حضرات وہاں جو ہے شریف لائے تھے اور خوب جو ہے تو آپ نے اور ویسے بھی آپ اختر فوقت مختلف محافل اور مطالف میں جو ہے آپ حضرات تو ان نوجوان آپ کے مطلب چھوٹے بھائی ہیں برخورداروں کی طرح ہیں کیا ان کی پر جو ہے کہیں گے کہ ان کی حوصلہ افزائی اور اس کے لیے تمام ساتھی جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں ایک نظریہ لے کر تمام حضرات قابل قدر ہیں محترم ہیں بھائی کر صاحب بھائی صاحب جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے جب اس میدان میں قدم رکھا تھا تو دو ایک بریلویت کا اہربت کا ایک بہت بڑا نام ایک فتنے کی صورت میں جو نا وہ اسلام وہ کر رہا تھا آواز کے ساز کو اس نے جو نا وہ ہتھیار بنا کر ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ جو ہے نا ہم خود پریشان تھے تو ابوگر صاحب نے اس وقت میں ان حالات میں اپنی آواز کو کے انداز میں انہی کے پھینکے ہوئے تیر انہی کے تیرے ہوئے تمام جو ہے نا وہ ہتھیار گولیاں کہ لیں اینٹیں پتھر کہ جب ان کی طرف لڑکھڑا تو جو ہے نا ان کے بت میں یا ایک طرح کی ہلچل سی مر گئی کی یہ کیا ہوا میں کہتا ہوں کہ صاحب کا بہت بڑا وہ ہے جیسے ضرور آئے ہیں لیکن جس طرح آگے چلے گئے ہیں وہ اور یہ بہت بڑی بات ہے قبولت کی بات ہے اور اشفاق صاحب بھی ماشاء آپ نے ان کی وہ سنی اس طرح ڈوب کر جس کیف میں وہ دوب کر پڑھتے ہیں اور پڑھنے کوشش کرتے ہیں وہ ایک دیکھنے کا سمجھنے کا جو ایک مقام ہوتا ہے اس طرح آپ خاص بالکل نئے ہیں بالکل شکل سے بھی معصوم لگتے ہیں ان کی آواز میں بھی جو ہے وہی, وہی معصومیت ہے اور جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں اگر کچھ بھی ہو جائے تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہے نا میں کیا کیفی ہے تو اپنی کیفیت میں مست ہوتے ہیں یہی وہ مقام ہوتا ہے کہ شاعر جب یا ناد خان جو ہوتا ہے ہم پڑھنے والا یا جو ناد پڑھنے والا یا صحابہ کی تعریف کرنے والا اس مقام کو پہنچتا ہے یہی ہے اس کا مقام یہ اس کا صحیح حق ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا کلام پڑھے اور کلام پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کے ساتھ سمجھانے کے ساتھ انصاف کرے سب لوگ بہت محترم ہیں لائق سے تحسین ہیں میرے خیال میں صاحب ہوں ہاف اشفاق صاحب ہوں یا جو بھی یہ ٹیم ہے یہ آپ ہی کے دوارا وہ محنتوں کا سمر ہے کہ آپ نے اس طرح الگ آپ کی مصروفیات گونا گو مصروفیات ہیں ان میں سے وقت بتا کر آپ اس طرف آتے ہیں ان کی تیاریاں انہیں صحیح طرح گائڈ کرنا انہیں صحیح طرح پیش کرنا اس میں آپ ہی کا بڑا ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جو اس میدان میں دل جمی کے ساتھ کام کرنے کی توفیقہ فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی اور میرے خیال ہے کہ پھر ایک بات کی دوسری طرف نہ چلی جائے اس لیے اس بات کو ابھی ہے یہاں پر اس کو بریک کرتے حضرت یہ ایک ہے کہ ہم صحابہ کے غلام وہ ہمارے ہیں امام کافی دیر سے ہماری اسکرین پر یہ مسلسل لکھا جا رہا ہے اور لکھنے والے جو ہیں وہ تو بس ہماری آن شان ہماری جان ہے جی سب ماشاء اللہ دونوں ہی سنا دیں <laughs> حضرت سرما رہے ہیں کہ اس عنوان سے میرے پاس دو کلام دو چیزیں ہیں میں نے کہا دونوں ہی سنا دیں ماشاء اللہ حضرت آپ نمبر شد دو شد اور آ, حضرت مفتی صاحب آ, جو ہیں وہ ماشاء اللہ نکال رہے ہیں ہمارے نعت والا بھائی جو ہیں وہ ان کو موجود ہونا چاہیے ماشاء اللہ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب مجھے نظر آ رہا ہے حضرت بھی ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں حضرت ماشاءاللہ اللہ آپ اس وقت آپ کو یہاں دیکھ کر آپ کا نگ دیکھ کر دل خوش ہوا یہ ہمارا ڈاٹ فارم کا لائیو پروگرام مفتی سید صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے <coughs> ہم صحابہ کے غلام و ہمارے ہیں امام ہم صاحب کے غلام و ہمارے ہیں امام کر دی ان کے نام زندگی کی صبح و شام ہم صحابہ کے غلام و ہمارے ہیں امام ہم صحابہ کے غلام وہ ہمارے ہیں امام کر دی ان کے نام کر دی ان کے نام زندگی کی صبح و شام ہم صحابہ کے غلام وہ ہمارے ہیں امام بھوکے کیوں یار نبی کو بھوکے نبی کو یار غار تو عمر غنی کو یار غار تو عمر ونی کو بھنگی چل سی بے دین یہ دینی لائن بدنجام بھنگی چل سی بے دین یہ دینی لین بدنجام کر بھی ان کے نام کر بھی ان کے نام زندگی کی صبح شام ہم صحابہ کے غلام وہ ہمارے ہیں امام ہم صحابہ کے غلام وہ ہمارے ہیں امام سو باتوں کی بات اٹل ہے سو کی بات اٹل ہے ہر مسئلے کا واحد حل ہے ہر مسئلے کا واحد حل ہے ہو لائے راشدی کا دستور اور نظام ہو لائے کا دستور اور نظام کے نام زندگی کی صبح شام ہم صحابہ کے غلام و ہمارے ہیں امام ہم صحابہ کے غلام و ہمارے ہیں امام قلب کو جگر ہیں نور نظر الگ جگر ہے نور نظر ہے محنت مستی کسمر ہے محنت مستی کسمر ہے یہ صاحب غلام آنے خیر النا یے صحابہ یو غلام خیر الانام کر دیکھی کے نام زندگی کی صبح و شام ہم صحابہ کے غلام وہ ہم ہمارے امام ہم صحابہ کے غلام ہو ہمارے امام رب سے وہ رب ان سے راضی رب سے وہ رب ان سے راضی پھر بھی ان پہ سبازی پھر بھی بللہ بازی ہم تو بلائی زبان کو چڑھا دیں گے لگاؤ ہم تو بلائی زبان کو چڑھا دیں گے لگاؤ نے کے نام زندگی کی صبح شام ہم صحابہ کے غلام وہ ہمارے امام دین کے پہرے دار صحابہ دین کے پہرے دار صحابہ کفر پر رب کی مار صحابہ کفر پر رب کی مار صحابہ وہ جہان میں ہے اللہ کا گونجتا پیغام وہ جہان میں ہے اللہ کا گونجتا پیغام کر ہوں زندگی کی صبح و شام ہم صحابہ کے غلام وہ ہمارے ہیں ایمان مومن کا من شور صحابہ مومن کا من شور صحابہ اے دن داد تور صحابہ اے دس تور صحابہ یہی کریں آم گلی گلی یہی کریں آم گلی گلی گام گام کا نام زندگی کی صبح شام ہم صحابہ کے غلام وہ ہمارے ہیں ایمام چاند محمد پار صحابہ چاند محمد صحابہ جان سے برقر پیار صحابہ جان سے برکل پیار صحابہ ان کے پیار بنا زندگی ادھوری نہ تمام ان کے پیار بنا زندگی ادھوری نا تمام کر کے زندگی کی صبح شام ہم صحابہ کے غلام وہ ہمارے ہیں پیارے نبی کا پیار صحابہ پیارے نبی کا پیار صحابہ دین کے سدھ مت نار صحابہ ارشد میرا ارشد سین صحابہ بس اللہ نے انہیں بڑے رتوے مقام بس اللہ نے انہیں بڑے رتبے مقام کر دے کے نام زندگی کی صبح و شام ہم صحابہ کے غلام وہ ہمارے ہیں امام ہم صحابہ کے غلام وہ ہمارے ہیں امام کرتے ان زندگی کی صبح شام ہم صحابہ غلام کو ہمارے ہیں ما اللہ جی ماشاء اللہ بہت خوب تو وہ آپ دوسری والی کہہ رہے تھے وہ دوسری والی سے ایک دو شیئر ہو گئے بھائی بہت, بہت, بہت میسیجز آ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت پسند فرما رہے ہیں احباب اور بہت سارے ہمارے احباب دوست جو ہیں میں نے ارس کیا کہ وہ اس وقت ہمیں جو ہے ہماری ویب سائٹ سے جنہوں نے لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے وہاں سے بھی سن رہے ہیں اس میں ہمارے مڈل سے اور ہمارے پاکستان سے بہت سارے ہمارے سننے والے تو بہت پسند فرما رہے ہیں مفتی صاحب کے لیے پھولوں کی برسات جو ہے ہو رہی ہے ان کی طرف سے اور اللہ تعالی جو ہے مفتی صاحب کی آواز میں ان کی عمر میں علم میں عمل میں برکت آتا فرمائے مفتی صاحب کے حوالے مائک اسی موضوع پر ذرا مختلف انداز میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے بلکہ ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام کر دی ان کے نام ہم نے زندگی کی شام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام کمر غنی ہوں کے علی صدی کمر کے علی چار شان پائی مولا سے بھلی مولا سے بھلی چار میرے دل کی دھڑکا پیشوا رہا امام چار میرے دل کی دھڑکا پیچوا رہا بل بلمان ہم صحابا کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام پنیا میں دین حق پھیلا گئے پنیا میں دین ہب فیلا گئے شاگرد موس کے عالم پچھا گئے آلنک چھ گئے ان کے دم سے دیک دولت کریا کریا گام گام صحابہ سپاہی ہم صحابہ کے غلام وہ شخص ہب پہ ہے ہب شناس ہے جو شخص ہب پہ ہے ہب شناس ہے جو مانتا صحابہ جی کی عاط ہے ایسے انسان کام ساجن اور غلاموں کا غلام ایسے نسا کام ساجن اور غلاموں کا غلام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام سب یار ہیں نبی کے قدر سب یار ہیں نبی کے قدر بادم دیا مامی ارشد بلند برتر ارشد بلند برتر بر ان کی عظمت مرتبے کو رب نے بخشا ہے دمام مم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے اُلا کر د زندگی کی صبح و شام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی یہ ماشاء جو حضرات اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور آ, وہ پرائیویٹ میسیجز بھی ان کے آ رہے ہیں تو ان سے میری درخواست ہے کہ مجھے پلیز موبائل پہ تنگ نہ کریں میرے موبائل پہ بھی مسلسل مجھے میسجز بھیج رہے ہیں. تو میں آ, میری توجہ جو ہے اس طرف بھی آ, چل رہی ہے تو ذرا ہے تو یہی پروگرام کی پسند کر رہے ہیں آپ سن رہے ہیں یہی پر ہی جو ہے اس کو یہیں پرائیویٹ میسج کر دیں یا ہمارے جو دیگر ایڈمن یا ہمارے جو ذمہ داران شفٹ ایڈمن یہاں موجود ہیں ان کو ایڈ کر کے ان کو جو ہے بھیجیں اور آپ حضرات کی محبتیں ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اتنا پسند فرماتے ہیں اس پروگرام کو اور آپ جو ہے بہت دور دراز علاقوں میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ اس وقت جو ہے وہاں آدھی بلکہ سہری بھی ہونے والی ہوگی کیونکہ وہاں پر جو ہے نو بجے رات ہو جاتی ہے ہمارے پاکستان کے ہمارے تو ہو چکا ہے لیکن ہم تو ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں خاصی رات تو ہو چکی ہے رفتان کی برکت ہے بیٹھے ہیں شہری کے بعد ہی ان شاء کے بعد آرام سے جو ہے اور باقی جو ہمارے اس وقت بعض ابھی دن کی روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں باسک ابھی صبح ہو رہی ہے باسکی صبح ہو چکی ہے دن کا کچھ وقت ہے تو جو ہمارے اصل میں پاکستان سے بہت سارے ہمارے سننے والے اور مڈل ایسٹ سے ہماری ویب سائٹ جو یہاں نہیں آ سکتے آ تو وہ ہماری ویب سائٹ جو ہے کام کے ذریعے جو وہاں ہمارا لنک ہے اس کے ذریعے ہمیں اس وقت جو ہے ہمارے اس وائس چینل کی وطافت سے جو ہے اس وقت ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے سن رہے ہیں یو اے اور اسی طرح وہاں ایک اور ہمارے اسی مڈل سے جو ہے دوست سے مجھے میسج بھی کر رہے ہیں موبائل پہ بھی میسج کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ تو خصوصی آپ کے لیے جو ہے محبتیں ہیں ان کی تو ماشاءاللہ ہمارے ڈاٹ روم کینیک سے ہمارے حضرت امیر صاحب کی ماشاءاللہ یہ کہوں کہ آپ کی زیر نگرانی اور زیر سرپرستی یہ خوبصورت پروگرام ہم اس کو افتکام کی طرف لے کے جاتے ہیں بہت ماشاءاللہ مفتی صاحب کا ساتھوں کو بڑا انتظار تھا اور ہماری بھی بڑی کوشش تھی کہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں دیگر ہمارے ناخوان حضرات علماء اکرام اکابرین مسلک کے جس بھی دفتے سے جو ہے ان کا تعلق ہو اہل حق کی کسی قسم کی بھی آواز ہو تو وہ الحمد اس کو ہم یہاں پر جو ہے ببانگ دہل جو ہے اپنے اس, اس چینل پر جو ہے ہم اس کو نشر کرتے ہیں اور مسلک کے حوالے سے جتنی بھی ہم نیوز اور خبریں ہیں وہ ہم یہاں پر جو ہے سب سے پہلے یہیں پر ہی جو ہے وہ اس کو کہ لے کے اپڈیٹ ہوتی ہیں اور یہاں سے جو ہے دنیا کے بہت سارے ممالک میں جو بیٹھے ہوئے ہیں حضرات ان کو جو ہے یہاں سے یہ خبریں پہنچتی ہیں اور اس ہماری کاوشوں میں ہمارے جن احباب کا جن بھائیوں کا جن دوستوں کا جو دنیا کے جو ہے پتہ نہیں کس کونے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے وہ بیٹھ کر یہ پورا انتظام اور پورا سیٹ اپ ایک چلاتے ہیں یقیناً یہ ایک بہت بڑی ایک یہ ایک تاریخی ایک چیز جو ہے وہ, یہ, وہ کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس شعبے میں ایک بہت بڑا ایک کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی یہ تمام کاوشیں ان احباب کی جو ہے ان کو قبول فرمائے اور آخر میں نجات کا ذریعہ بنا دے اصل جو بات ہے وہی ہے اور اخلاص کے ساتھ جس زندہی اور محنت کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں اپنا حقیقت یہ ہے کہ جان اور بال کے ساتھ اور سب سے قیمتی ترین چیز میں جو سمجھتا ہوں وہ شاید کسی کے نزدیک نہ ہو میں تو یہ سمجھتا ہوں جو وقت ہے اس دور میں سب سے قیمتی ترین چیز وقت ہے اور کم سے کم میرا تو یہ ہے کہ دولت تو بہت دیکھیے آئیے گئی چلی گئی ہے اور سب چیز جو ہے نا تو جان جب تک ہے اس وقت کے ساتھ اگر انسان جو ہے سب سے قیمتی ترین جو وقت گزر جاتا ہے وہ پھر نہیں آتا جو اپنا قیمتی ترین وقت جو ہے وہ سر کر رہے ہیں وہ بہت قیمتی لوگ ہیں اور بامقص اپنے وقت کو بامقصد بنا رہے ہیں نہیں تو اسی نیٹ اور میڈیا کے میں بیٹھنے والے اس وقت ہمارے ہی بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہمارے جو اس وقت کیونکہ یہ ایک آج کل ایک اطلاع عام والی چیز ہے اس میں ہر آدمی مبتلا ہے قسم کی چیزیں ہیں تو پتہ نہیں کہ کہاں کہاں لوگ بیٹھے ہوں گے کتنی گمراہیوں والی جگہوں پہ اور جتنے بھی یہ گمراہ قسم کے طبقے اور فتنے ہیں وہ اہل حق کو جو ہے گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور اس کے لیے وہ ہر ہر بار ہر چیز جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کیا کہہ لیں کہ اس عجیب و غریب قسم کی دنیا جو ایک یہ دلدل آپ کہہ لیں اس میں جو ہے ایک بچت اور بچانے کی کوشش میں یہ احباب جو ہے یہاں پر کام کر رہے ہیں تو یقیناً بہت ایک عظیم کام اور ہمارے بہت سارے ایسے بزرگ ہمارے ہمارے یہاں پر ہیں ایڈمن ہیں جو باوجود ہے کہ اپنی مطلب پیرانہ سالی کے اپنی طبیعت کے اور اپنا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ یہاں وقت صرف کرتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی ایک آدمی کو کسی بھی ایک گھر کے ایک فرد کو جو ہے وہ حق کا راستہ دکھا دیں اس کے لیے وہ کوشاں رہتے ہیں تو یہ سب جو ہے عظیم لوگ ہیں یہ سب ہمارے جتنے احباب ہیں مختلف ممالک مختلف خطوں میں بیٹھے ہوئے اور ہر پل کی اپنی خوشبو ان سبوں کو ایک ملا کر گلدستی کی شکل انہوں نے دی ہے تو مفتی صاحب میں آخری الفاظ کے لیے آپ کو جو ہے مائک اپ کے حوالے کر بہت شکریہ آپ کا میں سمجھتا ہوں یہ ایک چراغ ہے ایک دیا ہے جب آپ نے جلا رکھا ہے اس طرح طرح کی طاقتور آندھیاں بھی ہیں میڈیا, میڈیا اس کی پرواہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنے دیا روشن کر رکھا ہے اور اس میں آپ اس طرح سننے والے بھائی جن کا آپ نے ذکر کیا تمام اپنا خون جگر جلا رہے ہیں ہماری دعا اللہ کر یہ دیا روشن رہے اس کی روشنی میں اگر کسی کو حق کا نظر دلاتا ہے حق پر قائم رہتا ہے جڑا رہتا ہے یہ بہت بڑی شہادت کی بات ہے اور جہاں آپ کا یہ چینل جو کام کر رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت شہید کام ہے شہادتوں والا کام ہے شہادتوں کا سفر ہے اہل حق کا یہ ڈاٹ چینل جو کام کر رہا ہے یہ پورے مسئلہ کے حق الحمد للہ کا محقق ہوں نمائندگی کر رہا ہے پوری دنیا میں اہل حق کی آواز اس چینل کے مارفت جو گونج رہی ہے وہ قابل ستائش ہے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اپنا وقت دے رہے ہیں اپنی صلاحیتیں دے رہے ہیں اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں دعائیں اللہ کرے کہ یہ آپ کو لگایا ہوا گلشن یا گلدستہ مہکتا ہی رہے اس کی مہک میں اس کی خوشبو میں اضافہ رہے اور اس سے لوگ مستفید ہوتے رہے میں نے شروع میں سے دیا چراغ کہا تھا پتنی گساخی نہ کر گیا ہوں کہ میں سورج مجھے سورج کہنا تھا لیکن اپنی سوچ کے مطابق میں نے اسے چھوٹا آدمی ہوں چھوٹی بات کہے دی چراغ باہر چراغ بھی چراغ ہوتا ہے اگر آندھی زیادہ ہوں اور طاقتور آندھی ہوں چراغ چراغ نہیں ہوتا وہ بہت بڑی ہوا کرتا ہے تو بڑی بات ہے کیا آپ نے دیا کر رکھا ہے اللہ آپ کی ان سب حضرات کی حفاظت فرمائے اور اسے ہمیں با مقصد زندگی گزارنے کی با مقصد کہنے کی با مقصد سننے کی توفیق عطا فرمائے میں چاہوں گا تمام احباب سننے والوں سے بہت دیر آپ کو تکلیف دی آپ کو جگایا والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ حضرت مفتی صاحب آم. تو آپ کا قیمتی وقت ہم نے لیا شکریہ تو ہمیں ادا کرنا چاہیے لیکن یہ شکریہ ایک بڑا رسمی اور بڑا چھوٹا سا لفظ ہے اور میں تو بہرحال کہتا ہوں کہ بس یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اپنی شائن شان جو ہے اس کا اجر اور بدلہ عطا فرمائے اور آپ نے جو دیا کہا تو دیا بین طور بالکل صحیح اور وہ ہے کے کہ سی بات ہے کہ ہم جس دنیا میں جو دنیا میں کام کر رہے ہیں یہ ذلالت اور بالکل ایک تاریخی کا ایک ماحول ہے بظاہر تو یہاں چکاچو قسم کی روشنیاں ہیں لیکن حقیقت حال جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بالکل ایک زلالت اور تاریخی کی ایک دنیا ہے یہ کیونکہ یہاں پر اس دنیا میں جو ہے اکثریتی جو ہے وہ ایک جی, آ... جی بالکل بالکل گمراہی اور تاریخی یہ بالکل تو اس ایسی تاریخی میں جو چراغ ہوتا ہے چراغ کی روشنی وہ بہت بالکل ایک چمکتا دھمکتا ہوتا ہے آسمان جو ہے رات کے وقت بالکل کالا نظر آتا ہے لیکن اس پر جو ہے جب وہ ایک ستارہ چمک رہا ہوتا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے وہ اسی ستارے اور اسی چراغ کی مانے جو, جو تاریکی جو تاریخی کے اندر جلتا ہے اسی کا نام ڈاٹ ہے تو ڈاٹ فارم کے اسی خصوصی پروگرام کے ساتھ جو ہے آپ حضرات سے میں اجازت چاہوں گا جو ہمارے ایڈمن شف ہمارے امیر صاحب جتنے حضرات جس وقت یہاں موجود ہیں جنہوں نے اس وقت جس جس طرح سے پرزہ بیٹھ کر اور پیچھے بیٹھ کر جو کابش کی ہیں جن کے ذریعے یہ پروگرام جو ہے الحمد है ہر ہر جگہ جو ہے وہ پہنچا ہے جس کی مطلب یہ ہے کہ ساتھیوں کی وہاں سے ان کی وہ آ رہی ہے کہ ہر جگہ سنا گیا ہے تو ان سبوں کی کابشیں اللہ تعالی قبول فرمائے آپ حضرات میں سے کسی کو مائک پر آنا ہو تو تشریف لائیے ڈاٹ فارم کے آج اس خصوصی پروگرام کے کے ساتھ جو ہے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور یہ کرتا چلوں کہ انشاءاللہ جو ہمارا ایک پروگرام تاریف الحسن صاحب کے ساتھ جو درمیان میں رہ گیا تھا وہ انشاءاللہ کل نہیں پرسوں جو ہے ڈاٹ فارم کے خصوصی پروگرام کے ساتھ جو ہے حاضر ہوں گے کل بھی ایک پروگرام کی ترتیب ہے انشاءاللہ اس کا بھی جو ہے اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا تو ڈاٹ فارم کہ اس خصوصی پروگرام کی جو رمضان کی برکات کے ساتھ ساتھ جو وہ جاری ہیں تو آپ سب حضرات سے جو ہے یہ دعا کہ رمضان کے ان مبارک اور مقدس لمحات میں جو ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ مکس والیم میں میری شرکت یا میری حاضری الحمد للہ جو ہم حاضری رہتے ہیں رحمان صاحب اور ہم ایک ہی ہیں ایک ہی سوچ ہے اور جو بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کچھ کام کرنے ہوتے ہیں ان کی مشاورت سے ہی ہوتے ہیں کہ جو نا یہ کام کس طرح کیا جائے اور کیا طریقہ ہونا چاہیے آنے والا انشاءاللہ شاء کا سمندر جو ہے پارٹ ٹو جو آئے گا انشاءاللہ تو اس میں جو نا میری لکھی ہوئی ایک مناجات بھی شامل ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ آپ سنیں گے میں اس کے بعد جو ہے نا آپ کچھ شکوا نہیں رہے گا کہ جو نا آنا چاہیے ہم ساتھ ہی ہیں ایک ہی ہیں ایک ہی ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور میں سنا بھی چکا ہوں ابھی جو ہے نا مد پہ میرے خدایا کر تھی مہربانی یہ اسی کا آنسو کا سمندر حصہ دوم کا حصہ ہے ریلیز نہیں ہوئی جلدی دیانے والی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا اس طرح کی شکایت یا شکوا یا گلہ یا اس بھی اگر کوئی نرم لفظ ہو تو میں ایسے بات کرتا کہ میری جھولی خالی ہے تو ضرور انشاءاللہ شامل رہیں گے ہم اور ملاقات رہیں گے آپ سے بہت بہت جو حضرات سن رہے ہیں اپنی آج کی رات کی دعاؤں میں خصوصی دعاؤں میں معمولات میں ہمیں دور یاد رکھیں کہ اللہ السلام علیکم و اللہ و بہت بہت شکریہ مفتی صاحب بہت ساری تمناؤں کے ساتھ آپ رات سے اجازت چاہتا ہوں آپ کا بھائی آپ کا خاتون السّلام علیکم اللہ وبرکاتہ حقی ترجمان اللہ سائٹ برکاتہ TheDefendersOfTruth.com اور اسی ویب سائٹ کے ذریعے مکمل شرعی ضابطوں کے عائن مطابق اکابرین حقہ کی زیر سرپرستی احباب کی کابش ہوئی چوبیس گھنٹے لائیو وائس چینل جس کو ہم ڈاٹ کے نام سے ہر گھر میں ایمانی شمع روشن کرنے کے عزم کے ساتھ اہل حق کی سداؤں سے ہمہ وقت دینی خدمت کے جذبے سے پیش کرتے ہوئے ہر صاحب ایمان کو دعوت دیتے ہیں حضرت اقتص مفتی سعید احمد جلال پوری کی سرپرستی کے ساتھ حضرت طالب علم کی مکمل رہبری میں فکر حق کی ترجمانی کے ساتھ ابو بکر عمر عثمان علی کی فراست اور ذکاوت کے ساتھ مفتی محمود اور اقرا بھائی کی مکمل توجہات کے ساتھ استاد ابو فواز اور خوشبو قرآن کی مہک کے ساتھ انور بھائی اور ذہیب محمد کی خصوصی کاوشوں کے ساتھ متعلم بھائی اور ابو معاویہ کی سدائے حق کی گرج کے ساتھ محمود بھائی اور حکیم اختر بھائی کی اصلاحی رہنمائی کے ساتھ یہ سب معٹتر پھول ہیں اس خوبصورت گلشن اور حسین گلدستے کے جس کا نام ہے ڈاٹ ابلاگوار بات کو سرے میدان جھکایا تھا جھکا اور یہی ہے سچائی کے محافظ کی منزل کے راہی مخافظ ہے سچائی کے آپ کی آمد کی منتظر سچائی کے محافظ yani the defenders of tool.com or talkco <laughs>